موسیقار اور فلم پروڈیوسر رشید اترے سے کروا رہے ہیں رشید اترے امرتسر میں پیدا ہوئے وہیں ہوش سنبھالا اور وہ فنی موسیقی اپنے والد خان صاحب خوشی محمد اور پھر بھی موسیقی جناب فیاض علی خان صاحب سے حاصل کیا اور اس کے بعد کلکتے جا کر فلم کمپنی نیو تھیٹرز میں بحثیت ساؤنڈ ریکارڈسٹ کام شروع کر دیا لیکن کچھ ہی عرصے میں ساؤنڈ ریکارڈنگ کے کام کو ترک کر دیا اور فلم میوزک کے سلسلے میں مشہور میوزک ڈائریکٹر آر سی بورال کے شاگرد ہو گئے انڈیا میں رشید اطرے نے نتیجہ پارو واپس اور کمرہ نمبر نو جیسی فلموں میں خصوصیت سے اچھا میوزک دیا تقسیم کے بعد آپ پاکستان آ گئے اور کچھ عرصے کے لیے ریڈیو پاکستان کے راولپنڈی سٹیشن پر میوزک کمپوزر کی حیثیت سے ملازم ہو گئے جیسے جیسے پاکستان کی فلم انڈسٹری نے ترقی کی رشید دترے کی فلمی مصروفیتوں میں بھی اضافہ ہوتا پڑا رشید اطرے نے اب تک کتنی ہی پاکستانی فلموں میں میوزک دیا ہے ان میں سے سات لاکھ قیدی انارکلی نیند سلما اور شام ڈھلے خاص طور پر قابل ذکر ہیں حال ہی میں آپ نے فلم موسیقار میں میوزک موسیق ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ پروڈکشن کے بھی فرائض انجام دیے ہیں رشید اترے ایس ایم سلیم آپ سے ان کی ملاقات کراتے ہیں اچھا رشید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کمپوزیشن کی خصوصیات کیا ہیں میرا بات یہ ہے کہ یہ جو میوزک ہے نا اس کا تعلق خاص دل سے ہے اس کا ایموشن سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز تو طرز کو بنانے کے لیے پہلے تو آپ نے دل کو سیٹسفیکشن کرنی پڑتی ہے کہ میں کہاں تک صحیح جا رہا ہوں کس سچویشن میں بنا رہا ہوں کون کون سے سر لگا رہا ہوں یہ سر عوام کے دل کو اچھا لگے گے کہ نہیں پہلے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہوں اس کے بعد پھر پبلک کو دیکھتا ہوں کہ جس راگ میں بنا رہا ہوں وہ راگ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر وہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں سمجھیں گے پھر میں دوسرا راگ چینج کرتا ہوں اور پھر ایسا بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی قسم کے راگ ملا کر رکھتا جو کہ سننے والوں کے دل پر اثر کرے یہ ہے سب سے بڑی چیز میوزک میں شکریہ اتریسا آپ کی دنیا کا وہ ماحول اور وہ اثر کیا آپ کی مرضی اور خیال کے مطابق پکچرائزیشن کے بعد بھی باقی رہتا ہے دیکھیں حضور بات یہ ہے کہ پکچرائز کے بعد جو ہم سوچتے ہیں مثلاً جس موضوع پہ یا جس سچویشن پہ میں نے میوزک بنایا جو میں تیز سوچتا ہوں کہ اس کو اس طرح پکچرائز ہونا چاہیے اگر ڈائریکٹر نے اس طرح پکچرائز کر دیا پھر تو وہ ماحول بالکل ٹھیک رہتا ہے اگر وہ بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے تو کئی اس طرح کئی اچھی پوزیشن میری خرابی ہو گئی کیونکہ ڈائریکٹر اس کو سمجھ نہیں سکا یا اس کو وہ پکچرائز کرنے میں اس کو دقت محسوس ہوئی ہو صحیح ہے آپ نے اپنی میوزک میں اب تک کچھ مختلف قسم کے تجربات کیے ہیں میں نے میرا خیال ہے ہر قسم کا تجربہ کیا سے مراد है? یہ ہے کہ میں نے کلاسیکل کو لائٹ کرنے کی کوشش کی انگلش میوزک کو اپنے میوزک سے ملانے کی کوشش کی اور ہاضر کا اسی طرح مصری میوزک کو اپنی ماحول کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جو کہ عام طور پہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا جی میں نے کوشش ہر قسم کا تجربہ کیا ہے जी. اور میں کسی حد تک بہت ہی کامیاب رہا ہوں नहीं. کیونکہ میں نے اپنے سننے والوں کے دلوں کو پڑھ لیا ہوا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ جاؤں ٹو دی پوائنٹ ہونے کے بعد میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ آپ تجویز کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کو آپ کی پسند اور ناپسند کا کچھ اندازہ ہو حال ہی میں میں نے اپنی پکچر موسیقار میں ایک گانا دیا ہے وہ شاید آپ نے سنا ہوگا وہ جارے جا جہاں یہ हाँ. ریکارڈ تو ہے ہمارے हाँ. پاس تو اس کو میں نے ایک الفاظ کی تشریح کی ہے بار بار हुँ. گوا ملازا پرمانی تو Thank you. Hey, <laughs> hey. شکریہ رشید اترے صاحب پکے راگ راگنیوں میں اگر تمام فلم کا میوزک بنایا جائے تو عام لوگ جو فن موسیقی سے واقف نہیں ہیں کیا وہ اسے قبول کر سکیں گے دیکھیے صاحب یہ سوال ایسا ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی ابھی بہت ٹائم چاہیے کیونکہ کلاسیکل میوزک ابھی تک پورے عوام تک نہیں پہنچا میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میوزک کلاسیکل میوزک عوام تک پہنچ جائے خواص تک تو پہنچ چکا ہے مگر عوام تک ابھی دیر ہے کچھ हुँ. میرے خیال میں ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا جب پکے راگ راگنیوں داگ راگنی میں دھونے بننے, ہاں بن, بننے لگیں گے اور لوگ اس کو پسند بھی کریں گے हुँ. آج بھی لوگ, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت پسند کرتے ہیں हुँ. میرا اپنا تجربہ تو یہی ہے ہماری فلموں کی میوزک جو ہے اس میں ترقی کے اور کیا امکانات ہیں وہ ان یہاں جو اب تک میوزک بن رہا ہے میرا خیال ہے کہ لڑکے آنے والے جو ہیں وہ اس کو عروج تک پہنچائیں گے کیونکہ اب پڑھے لکھوں کا کام پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں اس میں ہمارا <laughs> جو میوزک ہے اس کے ساتھ اگر ہم فورن کا میوزک ملا دیں اور اس کو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے سانچے میں ڈھال کر دیں تو انشاءاللہ یہ آنے والے لڑکے ضرور کریں گے <laughs> انشاءاللہ ایک اچھے میوزک ڈائریکٹر میں کن خوبیوں کا ہونا لازمی ہے دیکھیے فلم میوزک کا کہ خالی میوزک کا ہاں. فلم میوزک فلم میوزک کے لیے پہلے تو فلم کی ٹیکنیک سے واقف ہو کہ فلم کی ٹیکنیک کیا ہے یہ میوزک کمپوزر کو سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑتا کہ فلم میں کیسے میوزک دیا جاتا ہے یہ بڑا بے ضروری ہے دوسرا یہ کہ وہ راگ رانی سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو پیچھے علم کا خزانہ ہو یہ نہ ہو کہ بار بار اپنی پرانی چیز کو رپیٹ کرتا چلا جائے ہمیشہ نئے نیا تجربہ کرے نئے ماحول سے واقف ہو اور ہر قسم کے میوزک سے بھی واقف ہو جو فورن میں آج کل رائج ہے انسٹرومنٹ کیا کیا رائج ہوئے ہیں کون کون سے انسٹرومنٹ نیا آیا ہے کون کون سے پرانے ہیں اور جو پرانے ہیں ان کا کیا مطلب ہے وہ کیسے بنائے گئے ہیں مثلاً کلانٹ کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کس کس موقع پہ کس طرح فارنر جو ہیں انہوں نے استعمال کیونکہ یہ ہمارا تو ساز نہیں ہے. ہم نے تو باہر, باہر سے لیا اپنایا ہے تو کلرفون پیکلو کس طرح استعمال, پی استعمال کی جاتی ہے اور کیسے کیسے موقع پہ استعمال کی جاتی ہے اللہ طرح ہر انسٹرومینٹ کا یہ جی تو تب میوزک ڈائریکٹر جو ہے وہ فلمیں میں کامیاب میوزک دے سکتا ہے اس کو ہر قسم کا انم سے اور انسٹرومینٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ساؤنڈ ریکارڈ بھی رہ چکے ہیں میں تو آپ نے سے ایک دم میوزک ڈائریکٹر کی طرف میں نے بچپن میں شروع کی تھیارڈنگ سیکھنا مگر جو ساؤنڈ مرحوم تھے मेरे میرے والد وہاں سپروائزر تھے के کے نیو تھیٹر میں تو پھر میرے والد صاحب کو کہا سہگر صاحب نے کہ ان کو میوزک کی طرف ڈالی ہے شاید یہ ساؤنڈ ریکارڈنگ سیکھ نہ سکے تو پھر مجھے اس طرح میوزک لائن میں ڈالا گیا رشید اطرے صاحب میں آپ کا ہائسنس کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے آپ کے لیے ایک یہ پیکٹ دیا ہے کہ ان کی جانب سے تحفہ قبول فرمائیے اس میں ان کے کچھ ہائسنس سنس ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ یہ قبول فرمائیں گے بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی